أعوذ بالله من الشيطون الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدبي بعدوبكم أولياء تلقون إليهم بالمضدة وقد كفروا وقد كفروا بما جاءكم من الحق رس ان کم تم جہدی تو پارے سر ممتحنا کی یہ پہلے رکو ہے یہ رکو آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر سات تک کے آیتوں پہ مشتمل ہے سورہ ممتحہ ہجرت کے بعد نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے اس سورہ مبارکہ میں دو رکو تیرہ آیتیں تین سو اڑتالیس ایک ہزار پانچ سو دس حروف ہے اس سورہ مبارکہ کے پہلے ہی رکوؤں کا جو شان نزول ہے پس منظر ہے وہ ایک اہم ترین واقعہ ہے اور وہ ہے حضرت ہاتب بن ابھی بٹا کا جس میں بطور خلاصہ کی یہ بات مسلمانوں کو سمجھائی گئی ہے کہ مسلمانوں کے راز کو مسلمانوں کے دشمنوں کو دینا انتہائی ناپسندیدہ ترین اعمال میں سے ہے اللہ کے نزدیک اور اللہ کے رسول کی نزدیک اور اللہ تبارک نے پر ان مسلمانوں کو کہ جو مسلمان ہو کر اپنے انفرادی فائدوں کے کی حصول کے لیے مسلمانوں کے اجتماعی مفادات کو نقصان پہنچاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کی سلطنش فرمائی ہے اور آئندہ کے لیے تاکید فرمائی ہے کہ مسلمانوں تم اپنے انفرادی مفادات جو کہ یا افرادی قوت یا ان کا محفوظ ہونا یا مالی خوشحالی ہو سکتی ہے اس کے لیے تم مسلمانوں کے اجتماعی مفادات کے سودے کرتے ہو غیروں کے ہاتھوں جن کی وجہ سے تم نے مسلمانوں کے اجتماعی مفادات کو نقصان پہنچایا وہ تو دنیاوی زندگی کے سامان ہے اور تمہارے مرنے کے ساتھ ہی وہ سارے ختم ہو جائیں گے اور آخرت میں یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکیں گے جبکہ تمہارا وہ طرز عمل کے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان پہنچا وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے لیے بڑے خسارے کا سودا ہے اللہ کے ناراضگی کا باعث ہے چنانچہ صحیح روایت میں آتا ہے کہ جب قریش کے لوگوں نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑ دیا تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ پر چڑھائی کی تیاری شروع کر دی مگر چند مخصوص صحابہ کرام کے سوا کسی کو یہ نہ بتایا کہ آپ کس مہم پہ جانا چاہتے ہیں اتفاق سے اسی زمانے میں مکہ معظمہ سے ایک عورت آئی جو پہلے بنی عبد المطلف کی لوگی تھی اور پھر آزاد ہو کر گانے بجانے کا کام کرتی تھی اس نے آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تنگ دستی کی شکایت کی اور کچھ مالی مدد مانگی کہ اے محمد میرے گانے بجانے کے دورانیے میں جو لوگ مجھ پہ پیسے نچاور کرتے تھے وہ لوگ تو بدر میں مارے گئے اب میں مفلوک الحال ہو گئی ہوں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اور اس کے لیے چندہ جمع کیا اس کے ساتھ ہمدردی کی جب وہ خاتون مدینہ سے نکلنے لگی مکہ کی طرف تو حضرت حاطب بن ابی بنتا اس سے ملے اور اس کو چپکی سے ایک خط با سردارہ نے مکہ کے نام دیا اور دس دینار دیے تاکہ وہ راز فاش نہ کریں اور چپا کر یہ خط ان لوگوں تک پہنچا دیں ابھی وہ مدینہ سے روانہ ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر مطلع فرما دیا آب نے فوراً حضرت علی حضرت زبیر حضرت اسفت کو اس کی پیچھے بھیجا اور حکم دیا کہ تیزی سے جاؤ اور روزہ خاک کے مقام پر مدینہ سے 12 میل مکہ کی جانب تمہیں ایک عورت ملے گی جس کے پاس مشرقین کے نام ایک خط ہے جس طرح بھی ہو اس سے وہ خط حاصل کرو اگر وہ دے دیں تو اسے چھوڑ دینا نہ دے تو اس کو بے شک مار دو لیکن اسے اس یہ خط لے لینا اس لیے کہ وہ جاسوسی کا کام کرتے تھے یہ حضرہ جب اس مقام پہ, پہ پہنچے تو عورت وہاں موجود تھی انہوں نے اس سے خط مانگا تو اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی خط نہیں انہوں نے تلاشی لی مگر کوئی خط نہ ملا آخر کو انہوں نے کہا کہ خط ہمارے حوالے کر دو ہم یہ کیسے تسلیم کر لیں کہ تم سچ اور اللہ کے رسول نے نعوذ باللہ غلط بیانی سے کام لیا ہے اور اگر خط ہمارے حوالے نہیں کرو گی تو ہم تم پہ سختی کریں گے اسی دوران اس خاتون نے اپنی چوٹی میں سے وہ خط نکال کر انہیں دے دیا اور یہ اسے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لیا جب کھول کے پڑا گیا تو اس میں قریش کے لوگوں کو یہ اطلاع دی گئی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تم پہ چڑھائی کا تیاری کر رہے ہیں مختلف روایت میں خط, خط کے الفاظ مختلف نقل ہوئے ہیں مگر مضمون سبوں کا ایک ہے حضور نبی کریم سزم نے حضرت خادب سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا حرکت ہے انہوں نے عرض کیا کہ آپ میرے معاملے میں جلدی نہ فرمائیں میں نے جو کچھ کیا ہے اس بنا پر نہیں کیا کہ میں کافر اور مرتد ہو گیا ہوں اور اسلام کے بعد اب کفر کو پسند کرنے لگا ہوں اصل بات یہ ہے کہ میرے اقربا مکہ میں مقیم ہے میں قریش کی قبیلی کے قبیلے کا آدمی نہیں ہوں بلکہ بعض قریشیوں کے سرپرستی میں وہاں آباد ہوا ہوں مہاجرین میں سے دوسرے جن لوگوں کے اہل و عیال مکہ میں ہیں ان کو تو ان کا قبیلہ بچا لے گا مگر میرا کوئی قبیلہ وہاں نہیں ہے جسے کوئی بچانے والا ہو اس لیے میں نے یہ خط اس خیال سے بھیجا کہ قریش والوں پر میرا ایک احسان رہے جس کا لحاظ کر کے وہ میرے بال بچوں کو نہ چڑھے اور ان کو تنگ نہ کرے حضرت خاطم کے بیٹے عبدالرحمن کی روایت یہ ہے کہ اس وقت حضرت خاطم کے بچے اور بھائی مکہ میں تھے اور خود حضرت خاتب کے ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے والدہ بھی وہیں تھے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خاتب کے یہ سن کا حاضرین سے فرمایا اور صدق حکم نے تم سے سچ بات کہی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اُٹھ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس مناسب کے گردن مار دوں ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے پوشیدہ رازوں کے افشا کرنا صحابہ کرام کے نظروں میں کتنا مایوب تھا یہ خاص اجازت مانگ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں اس کے گرد مار دوں اس نے اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں سے خیالت کی ہے حضور نے فرمایا اس شخص نے جنگ بدر میں حصہ لیا ہے تمہیں کیا خبر ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کو کے بارے میں یہ فیصلہ ہی دیا ہو کہ تم جو کچھ بھی کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنا وہ فیصلہ قرآن مجید میں بھی نازل فرمایا ہے یہ سن کر ہر عمر رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے اور انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے سامنے میرا سر تسلیم خم ہے اور اللہ اور اللہ کا رسول ہی اس بارے میں جو بھی فیصلہ کریں وہ ہمیں منظور ہے تفسیر ابن کثیر میں ابن حشان ابن حبان اور ابن ابی حاتم کے روایت میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے چنانچہ اشاری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے حد نہ ہے یا نہ یہی آمنو نہ وہ لوگ جو ایمان والے ہوں لا تک تفیظ نہ پکڑو ادوی میرے دشمن کو وہ ادوا اور اپنے دشمنوں کو اب لیا ادوس تم کہ تم دیتے ہو ان کو دوستی کے پیغام وہ منکر ہوئے بما اس کا من الحق جو تمہارے پاس سچا دین آیا اور ان کا طرز عمل تو یہ ہے کہ خریجون رسولہ وہ نکالتے ہیں پیغمبر کو وہ تم کو بھی اس وجہ سے منو ربکم کہ تم مانتے ہو اللہ کو جو رب ہے تمہارا ان کن تم خرچ تم جہادی سے بھیلی اگر تم نکلے ہو لڑنے کو میرے راہ میں اور ان کے عمر واتی اور طلب کرنے میرے رضا مندی کے تو اگر میرے رضا کا حصول تمہارا پیش نظر ہے کیا تمہیں چپکے چھپک چپکے ان گفار کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کرنے چاہیے تو صرف رون علئے بل مبدت ہے تم چپکے چپکے ان کو دوسروں کے پیغام دیتے ہو وہ آنا آنا مب احفیت اور مجھ کو خوب معلوم ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو و ماں آنند تم اور جو کچھ ظاہرن کرتے ہو یعنی آدمی ایک کام تمام دنیا سے چپا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے لیکن اس کام کو اللہ سے نہیں چھپا سکتا اللہ نے اشراد فرمایا کہ وہ میں یف اور جو کوئی تم میں سے آئندہ یہ فیل کرے گا فَقَضُ اللَّهَ سَوَأَ تو اللہ وہ سیدھے راستے سے بٹک گیا گمراہ ہو گیا مسلمان ہو کر کوئی ایسا کام کرے اور یہ سمجھے کہ میں اس کی پوچھیدہ رکھنے میں کامیاب ہو جاؤں گا سخت غلطی اور بہت بڑی دھول ہے یفون اگر تم ان کے ہاتھ آ جاؤ تو وہ تمہارے دشمن ہے اور وہ سوتوں تم پر اپنے ہاتھوں کو یعنی اپنے ہاتھوں کے ذریعے تمہیں نقصان پہنچائے وہ انسنتا ہوں اور اپنے زبانوں کے ذریعے کہ تمہیں بدنام کریں تم پہ تہمتیں لگائیں تم پہ الزام لگائے طرح طرح کے الخابات تمہیں دیں بسو برائی کے ساتھ وہ مقدول و اور وہ چاہتے ہیں کہ کاش تم بھی کافر ہو جاؤ, تم بھی منکر ہو جاؤ. ان کے چاہت ان کے تو بارے ہے جہاں تک تم نے اپنے انفرادی مفادات کے لیے سب کچھ کیا یا اگر آئندہ کیا تو لن تنخا حکم ہرگز کام نہ گز کام تمہارا گے تمہارا, تمہارا کمبا ولا اور نہ تمہارا اولاد یوم القیامت قیامت کے دن بلکہ یس بینکم وہ تمہارے درمیان جگائی ڈال دے گا واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو اسے دیکھ رہا ہے قد كانت لکم فی ابراہیم یقیناً ہے تو ایک بہترین نمونہ حضرت ابراہیم میں والذین معاہو اور وہ لوگ یوں کے ساتھ تھے اس قالوا لقومہم جب انہوں نے کہا اپنی قوم کو کہ اِنَّا بُرَاءُوا مِنْكُمْ کہ بے شک ہم علی ہیں تم سے ومن ما اور ان سے تابدون من دون اللہ جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتی ہو تفرنا بکم ہم منکر ہیں تم سے وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَى اور کھل پڑی ہے ہم میں اور تم میں دشمنی ہمیشہ کے لیے حتیٰۃمین باللہ جب تک تم ایمان نہ لاؤ اللہ پر وحد جو اکیلا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلط و کے طرح رویہ اپنانا چاہیے کہ جب مسلمانوں کا مقصد زندگی اور ہے اور کفار کا مقصد زندگی اور تو پھر آپس میں جب کوئی قدر مشترک نہیں ہے تو پھر دوستی کیسے قائم ہو سکتی ہے اللہ قل ابراہیم سوائے ابراہیم علیہ السلام کے اس بات کے ابی ہی جو انہوں نے اپنے والد سے کہا تھا کہ لا استغفرن میں آپ کے لیے اللہ سے معافی طلب کرتا رہوں گا لیکن وما من اللہ من اور مالک نہیں ہوں میں کا اللہ کے ہاں سے کسی بھی چیز کا ربانہ علیہ کا توکلنا اے ہمارے رب تجھ پر ہمارا بھروسہ ہے و علیہ کا علمنا اور تیرے ہی طرف ہم رجوع ہوئے وہ علیہ کا اور تیرے ہی طرف ہم نے پلٹ کے آنا ہے ربنا اے ہماری رب ہمارے رب نہ بنانا ہمیں کافروں کے لیے تختہ مشک و لنا ربنا اور اے ہمارے رب ہمیں معاف کر دیں ان کا العزیز الحکیم بے شک زبردست حکمت وانا ہے لقد کان لکم فیہن یقینا یقیناً تمہارے لیے ان لوگوں میں اس وحسن تم ایک بہترین نمونہ جمن ہر اس کے لیے کا نرج اللہ والیوم الاخر کہ جو امید رکھتا ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر وہ میتھ اور جو اللہ کے ان حکموں سے روگردانی کرے گا تو وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا اس لیے کہ فعم اللہ الحمید بے شک اللہ وہی ہے بے پرواہ سب تعریفوں والا مسلم شریف کی حدیث میں ہے حدیث خودسی ہے اللہ تبارک تعالی فرماتے کہ میرے بندوں اگر تمہارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے مرد و عورت سب میرے نافرمان بن جائیں تو تم سبوں کے نافرمانی کی وجہ سے میرے خدا میں کوئی کمی نہیں آ سکتی اللہ بہت بڑا ہے تو جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کے دین کو نقصان پہنچانے کے لیے کفار کے ساتھ اور منکرین کے ساتھ خفیہ طور پہ ساز باز رکھتے ہیں وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے وہ نقصان کرتے ہیں تو اپنا کل انہوں نے اپنے انہ فرمانی کے سامان سمیت اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے وآخر باللہ من بسم اللہ الرحمن الرحیم ان يجعل منهم واللہو واللہو غفور پارے ممتحنہ کی یہ دوسری اور آخری رکو ہے یہ رکو آیت نمبر سات سے لے کر تاخرت آیت نمبر چودہ تک کی آیاتوں پر مشتمل ہے جب اللہ تبارک و تعالی نے کفار کے ساتھ سختی کے بارے میں احکامات نازل فرمائے جن کو مخلص اہل ایمان نے بخوبی پوری کی ہے اور ہمیشہ اللہ اور اللہ کے رسول کی دوستی کو صحابہ کرام نے اپنے ان رشتے داروں کے دوستیوں پر مقدم رکھا جو کہ غیر مسلم تھے لیکن ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ کیا اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں میں تعلق پھر سے پیدا کر دے گا کہ جو تعلق اہل ایمان کے درمیان ایمان لانے سے پہلے اور ان میں قائم تھی اللہ تبارک و تعالی نے ان آیاتوں میں اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بات پہ قادر ہے کہ وہ ان لوگوں کے لیے ایسے حالات پیدا فرما دیں کہ جس سے وہ لوگ مسلمان ہو جائیں اور پھر سے مسلمانوں میں اور ان میں وہ رشتے قائم ہو جائیں کہ جو اسلام سے پہلے قائم تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احکامات اور تسلی کے نازل ہونے کے اوپر کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مک کی کامیابی عطا فرمائی جس سے قریش کے لوگ فوج بر فوج اسلام میں داخل ہونے لگے اور مسلمانوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ جس چیز کی انہیں امید دلائی گئی تھی وہ کیسے پوری ہو گئی وہ لوگ جو اب تک اسلام کے غلبے کے بارے میں شکوک اور شبہات کے شکار تھے ان شکوک اور شبہات سے بھی ان کے دل اور دماغ خالی ہو گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ دین اسلام یقیناً دین برحق ہے اس لیے وہ بھی دارۂ اسلام میں داخل ہو گئے اور اس طرح سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں میں رشتے اور محبتیں پیدا کر دی جو کہ اسلام سے پہلے تھے اور ان کے پھر, تر پھر انہی پہلے کے حالات کے طرح بارونخ بن گئے اور آپس میں تعلقات اسی طرح استوار ہو گئے جس طرح کے پہلے سے تھے اللہ ہے امید ہے کہ اللہ آل بینکم یہ کہ کر دے تمہارے درمیان و بین اور ان لوگوں کے درمیان آ دیتم جو دشمن ہے تمہارے ان میں سے موت دوسری واللہ قدیر اور اللہ تبارک و تعالی قادر ہے واللہ غفور الرحیم اور اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا مہربان ہے لا اللہ, اللہ تم کو منع نہیں کرتا انل الذین ان لوگوں سے لم فی قاتل جو دین کے معاملے میں تمہارے ساتھ جنگ نہیں کرتے ولم لمبی من دیارکم اور جنہوں نے تمہیں نہیں نکالا تمہارے گھروں سے یہ کہ تم ان کے ساتھ انصاف کرو و تخصو اور انصاف کرو ارحم ان کے ساتھ یحب بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے ان آیاتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے ذہنوں میں پیدا ہونے والے ایک شک کو دور فرمایا ہے اور وہ شک یہ ہے کہ جیسے گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ وضاحت فرما دی تھی کہ مسلمان کے اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ تعلقات استغار نہ کریں کہ جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ اس وجہ سے نامناسب رویہ اختیار کیا رکھا کہ وہ صرف ایک اللہ کے ماننے اور صرف ایک اللہ کے عبادت کرنے والے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے اس آیات میں کہ جو کافر مسلمانوں کو ستاتے نہیں ہے دین کے معاملات میں ان پر مظالم نہیں برتتے تو محض کفر کی وجہ سے ان سبوں کے ساتھ یکساں رویہ اختیار نہیں کیا جائے گا بلکہ اسلام تو انصاف اور عادل کا حکم دیتا ہے اور عادل کا معنی ہے برابری کہ جو جیسے تمہارے ساتھ کرے ویسے ہی اس کے ساتھ کیا جائے تو جو لوگ اللہ کے منکر ہو کر بھی مسلمانوں کے ساتھ نرم رویہ رکھتے ہیں ظلم اور زیادتی اور تعدی ان پہ نہیں رکھ کرتے تو اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ جواب میں ایسے ہی سلوک اختیار کرنے کا تاکید اور حکم کرتا ہے لیکن جو لوگ سخت رویہ رکھتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ دین کے معاملے میں جھگڑتے ہیں مظالم ڈالتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں سخت رویہ اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے اشاری ہے لڑکم اللہ منع نہیں کرتا تمہیں اللہ ان لوگوں سے لمبی قاتل جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے لڑائیاں نہیں کی وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ کم اور جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا یہ کہ تم ان کے ساتھ بلائی کرو وہ اور ان کے ساتھ انصاف کرو انب المشک اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے حضرت اسما بنتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدہ اور کنبے کے افراد میرے پاس آتے رہتے ہیں اور مجھ سے کچھ بلائی کی امید اور توقع رکھتے ہیں باوجود اس کے کہ وہ مسلمان نہیں ہے تمہیں ان کے ساتھ کیا سلوک رکھوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کے ساتھ اچھا رویہ اور اچھا سلوک اختیار کرو اس پہ اللہ تبارہ کو اطلاع تمہیں اجر دے گا اسی طرح سے کئی صحابہ کرام ایسے ہیں کہ جن کے پاس ان کے رشتے دار جو کہ غیر مسلم تھے وہ آتے اور وہ اللہ کے رسول سے ان کے بارے ان کے متعلق سلوک کے بارے دریافت فرماتے ہیں تو اللہ کے رسول ہمیشہ ان کے ساتھ نرم رویہ رکھنے کی تلقین فرماتے اور کیوں نہ کہ اسلام تو نام ہی اخلاق حسنہ کے ہیں لیکن جو کفار مسلمانوں کے تکلیف کے در پہ ہو جائے اور کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے کہ جو ان کو ملے اور وہ اس میں مسلمانوں کو اپنے ہاتھوں کے ذریعے اور اپنے زبانوں کے ذریعے نقصان نہ پہنچا دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کفار کے ساتھ سخت رویہ اپنانے کا تاکید کرتا ہے کہ یہی رویہ ان کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ رکھ سکتا ہے اور رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشار ہے علما کو بے شک منع کرتا ہے تمہیں اللہ حمل ان لوگوں سے باتیں جو دین کے معاملے میں تم سے لڑے یعنی دینی معاملات میں انہوں نے تمہاری مخالفت کی اور دین اسلام کی تبلیغ کے راستے میں رکاوٹ ڈالے دین اسلام کو بدنام کیا یا دین اسلام سے وابستہ افراد کو بدنام کیا اور شاعر اسلام کی جنہوں نے مذاق اڑائے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ واخرجوکم من دیارکم اور جنہوں نے تمہارے گھروں سے تمہیں بے دخل کر دیا وزہروا علی اخراجکم اور جنہوں نے دوسری قوموں کی مدد کی تمہارے نکالنے میں انتو اللہ ہو ایک ایک تم ان سے دوستی کرو یعنی اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ تم دوست قائم کرنے سے منع کرتا ہے یمے توللو فاولائکہم الظالمون اور جو لوگ تم ان کے ساتھ اللہ کے منع کرنے کے باوجود دوسرے قائم کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ بڑے بے انصاف ہیں پہلے آیاتوں میں کفار سے جس طرح کے تعلق کی ہدایت کی گئی تھی اس کے متعلق لوگوں کو یہ غلط فیمی لاحق ہو سکتی تھی کہ یہ ان کے کافر ہونے کی وجہ سے ہے اس لیے ان آیات میں یہ سمجھایا گیا کہ اس کے اصل وجہ ان کا کفر نہیں بلکہ اسلام اور اہل اسلام کے ساتھ ان کی عداوت اور ان کے ظالمانہ رویہ ہے لہذا مسلمانوں کو دشمن اور غیر دشمن کافر میں فرق کرنا چاہیے اور ان کافروں کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرنا چاہیے جنہوں نے کبھی ان کے ساتھ کوئی برائی نہ کی ہو اس کی بہترین مثال حضرت اسما بد ابر کی ہی ہے جو میں نے عرض کی اسی طرح سے کئی دوسری روایت میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بات موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ نرم رویہ اپنانے کی تاکیب کی اور ان کے چھوٹے موٹے کوتاوں سے درگزر کرنے کی تلقین فرمائے یہ اس لیے کہ وہ بے علم ہے ناسمج ہے تاکہ ان کا قرب حاصل کیا جائے یا ان کو اپنا قریب کیا جا سکے اور وہ قریب سے اسلام کے اخلاق کے خوبیوں کو جان لیں اور اسلام کو سمجھنے کے ان کو موقع ملے اسلام انسانوں سے نہیں بلکہ انسانوں کی بد سے نفرت کا اور دور رہنے کا حکم دیتا ہے یا ایدینہ آمنو اے وہ لوگ جو ایمان والے ہو ازا جب آئے تمہارے پاس ایمان والی عورتیں ہجرت کر کے تو ان کا امتحان لیا کرو اللہ عالم ایمان اللہ کو ان کی ایمانوں کے بارے میں علم ہے پھر اگر جانو کہ وہ ایمان پر ہیں فلاں فار تو مت لٹاؤ ان کو قافروں کی طرف الحمد نہ یہ عورت حلال ہے ان کافروں کے لیے ولا هم اور نہ وہ نہ لہنا حلال ہے ان عورتوں کے لیے اور دو وہ جو کچھ انہوں نے ان کے خرچ کیا ہے ونا جنا کم اور تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ان تن کے ہونا یہ کہ تم ان کے ساتھ نکاح کرو اذا آتے تو جب ان کو دو ان کے مہر و نہ تم سکو اور نہ روکو اپنے قبضے میں ناموس کافر عورتوں کا وس علوما انفق اور مانگ لو جو تم نے خرچ کیا وس ما انفقو اور چاہیے کہ وہ بھی مانگے جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ظالم حکم اللہ یہ تمہارے لیے اللہ کا حکم ہے یا حکم جس کے ذریعے وہ تمہارے درمیان فیصلہ فرماتا ہے والله اللہ علیہ اور اللہ تبارک و پیدا جاننے والا حکمت والا ہے صدہ دے دیا جو مسلمانوں اور اہل مکہ کے درمیان ہوا تھا اس سلح کی جو شرائط تھے ان میں سے ایک شرط کفار کی طرف سے یہ بھی تھی کہ اگر اہل مکہ میں سے کوئی مسلمان ہو کر مدینہ جا کر کے مسلمانوں کے ساتھ ملے تو مسلمان اس کو واپس کرنے کے پابند ہوں گے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط قبول کر لی جب لوگ مکہ سے مدینہ واپس چلے گئے تو کچھ خواتین مکہ سے مسلمان ہو کر کے آئی اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ان لوگوں کے ساتھ تو یہ معاہدہ ہوا تھا کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہو جاتا ہے تو ان کو واپس کر دیا جائے گا لیکن اب یہ خواتین مسلمان ہو کر کے آئی ہے تو ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ مردوں کی واپسی کا معاہدہ کیا تھا یہ خواتین ہیں ان کی واپسی کا تو کوئی ذکر ہم نے نہیں کیا اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات نازل فرما دی جس میں وضاحت کر دی گئی ہے کہ اگر کوئی خاتون تم لوگوں کے پاس آئے ایمان کا دعویٰ کرتے ہوئے تو اس کا امتحان لو کہ آیا یہ سچ مچ ایمان لے کر آئی ہے یا کسی اور غریبی جگڑی وغیرہ کی وجہ سے ناراض ہو کر آئی اصل ایمان کا تعلق چونکہ دل کے ساتھ ہوتا ہے اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی ان کی ایمان کو جانتا ہے لیکن ظاہری حالات اور اسباب کے تناظر میں تم ان کا امتحان لو پھر جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ بھائی یہ مومن عورت ہے ایمان لائی ہے تو اب اس کو ان کے طرف واپس نہ بتایا جائے اور وجہ یہ ہے کہ یہ مسلمان عورت ان کافروں کے لیے ابھی جائز ہی نہیں رہی اس کا نکاح ٹوٹ گیا اور وہ کافر مرد بھی اس عورت کے لیے ہلال نہیں ہوئے اس لیے کہ جس طرح ایک مسلمان عورت کے لیے کسی کافر مرد کے ساتھ نکاح درست نہیں ہے اسی طرح کسی کافر کے لیے بھی کسی مسلمان عورت کے ساتھ نکاح کرنا درست نہیں ہے اسلامی نقطہ نظر سے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انصاف کے تقاضوں کو پورا فرمایا اور فرمایا کہ اگر یہ عورتیں جو مسلمان ہو کے آئی ہیں اگر یہ کسی کافر کے منکوحات منقوہاتی سے پہلے اور شادی کے دوران مہر کی صورت میں اس نے ان کو کچھ اخراجات وغیرہ دی ہو تو ان کے ان اخراجات کو واپس کر دو یعنی اتنی ہی حساب سے ان کو پیسے دے دو اور جب ان کا ان خواتین کا گزر جائے یعنی تین دس دن یا چار مہینے دس دن اس کے جب وہ حالت حمل سے ہو اس کے بعد اگر کوئی مسلمان ان میں سے کسی خاتون کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو باقاعدہ اسلامی طریقے کے ساتھ اس کا مہر مقرر کر کے اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں اسی طرح سے اللہ تبارک کو تعالیٰ نے فرمایا کہ خدا نہ خواصہ اگر تم مسلمانوں میں سے بھی کوئی عورت مرتب ہو کر کے ان کے طرف چلی جائے تو چھوڑ دو اس کو اور کفار میں سے جو اس کو اپنے نکاح میں رکھنا چاہتا ہے یا جو بھی ان کا طریقہ ہے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے تو ان سے مطالبہ کرو کہ بھائی میں نے اس پر اتنا خرچہ کیا ہے شادی اور مہر کی صورت میں وہ واپس کر دو اور رکھو ان کو اس لیے کہ اب کسی مسلمان مرد کے لیے اس غیر مسلم عورت کا رکھنا بھی جائز نہیں ہے بالکل اسی طرح جس طرح کسی مسلمان عورت پہ کسی مسلمان غیر مسلم مرد کے پاس رہنا جائز نہیں ہے. یہ تب ہے کہ جب مسلمانوں اور غیر مسلموں میں کوئی ایسا معاہدہ ہو کہ جس کے روح سے اگر کوئی شادی شدہ خاتون بھاگ آئے مسلمان ہو کر ان کی طرف سے تو پھر وہ ان کے خرچے کے دینے کے پابند ہوں گے اور اگر ایسا کوئی معاہدہ نہ ہو مسلمان اور غیر مسلموں کے درمیان کہ بھائی جس کی بیوی چلی جائے تو اس کو اس کے کی ہوئے اخراجات واپس کر دیے جائیں تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اگر تم مسلمانوں میں سے پھر خدا نہ ناخواستہ کسی کی بیوی ایسے چلی جائے ان کے پاس ظاہر بات ہے پھر وہ نامفقہ نہیں دیں گے جو کچھ اس نے اس پہ خرچ کیا تھا تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر جب بھی تمہیں موقع ملے ان کو فار سے بدلے چکانے کا اور اس صورت میں تمہیں کچھ مالی غنیمت ہاتھ آ جائے تو اس مالی غنیمت کو تقسیم کرنے سے پہلے پہلے اس میں سے اتنا کچھ نکال کر کے ان لوگوں کو دے دو کہ جن کی بیویاں با کر کے ان کی طرف چلی گئی ہے غیر مسلم ہو گئی ہے تاکہ ان کی اس مالی کمی کو پورا کر دیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کم شہن ازواج کم اور اگر جاتی رہی تمہارے ہاتھ سے کچھ عورتیں ان فار کافروں کی طرف فعاق تم پھر ہاتھ لگے تمہارے فعت الزین پس دو ان کو ذہبت کے چلی, جائی چلی گئی ہے جن کی بیویاں مثل ما انفق و مصر اسی کی جتنا کچھ انہوں نے خارج کیا وط اللہ تم بھی مؤمنون اور ڈرتے رہا کرو اس اللہ جس, جس پر تم ایمان رکھتے ہو اس اللہ کا تقوی اختیار کرو یعنی جس مسلمان کی عورت گئی اور کافر اس کا خرچ کیا ہوا نہیں دے رہا تو جس کافر کی عورت مسلمانوں کے ہاں آئے اس کا خرچ دینا تھا اس کافر کو نہ دیں بلکہ وہ اسی مسلمان کو دے دیں جس کا حق مارا گیا ہاں اس مسلمان کا حق دے کر جو بچا رہے وہ واپس کر دیں اس لیے اللہ تبارک کو سالانہ نے یہاں پہ تخوا استر کرنے کا حکم دیا تو یہ دو صورت ہے ایک تو یہ کہ اگر کافروں کے ساتھ جنگ ہو اور اس جنگ کے دوران میں مسلمانوں کو کچھ مال غنیمت ملے تو اس مال غنیمت میں سے اس کے ان اخراجات کو پورا کر دیا جائے یا پھر اگر ان میں سے کسی کافر کی بھی یہاں آ جائے تو اور یہاں کو مسلمان اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو حکم تو گزشتہ آیت میں ہو گزرا ہے کہ اس کے اس غیر مسلم شوہر کے کی کیے ہوئے خرچ کو واپس کر دیں لیکن چونکہ اس نے مسلمان کے کی کیرج کو نہیں دیا لہذا وہ لہٰذا دینے کی مسلمان کو دے دے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شراب ہے یا ایوہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا تو جب آ جا تیرے پاس ایمان والی عورتیں یبا کا آپ سے بحث کرنے کے لیے اعلیٰ اس بات پر اللہ یہ شرک ہے کہ وہ شرک نہیں کرے گی اللہ کے ساتھ کسی کو بھی ولا یہ اور چوریاں نہیں کرے گی ولا یا اور بدکاری نہ کرے گی ولا یہ قن اور اپنے اولاد کو نہیں قتل کرے گی ولا یہ اطینا بیک ہوں اور وہ نہیں دے گی کسی کو بہتان کہ جس کو وہ گڑھ لے بے نہ ارج اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے سامنے یعنی بیٹے بیٹے جو لوگوں پر الزام لگانے والی نہ ہو ولاسین کفی معروف اور دیگر نیکی کے کاموں میں بھی آپ کے نافرمانی نہیں کریں گی آپ ان سے بےحد کر لیں وسطہ لا اور اس کے لیے اس کے گزشتہ کو تاہیوں کے بارے اللہ سے طلب کیجئے ان اللہ غفور رحیم بشک اللہ تبارہ بسنے والا مہربان ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس آیات کے نازل ہونے کے بعد جو عورتیں آتی اپنے اسلام کے دعویٰ کر کے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیت کیا کرتے تھے لیکن بیعت وہ نہیں ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ دیتے جیسے کہ حضرت عائش صدیقہ روی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحیح حدیث سے بخاری اور مسلم میں آپ نے قسم اٹھائی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول کو کبھی کسی غیر محرم عورت کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہوئے نہیں دیکھا یعنی آپ نے کبھی کسی غیر مسلم عورت کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اس طرح لیتے تھے کہ ان خواتین کے سامنے کچھ شرائط رکھتے تھے بھائی آئندہ کے لیے آپ لوگوں نے ان, ان برے افعال اور اعمال کے ارتکاب کو نہیں کرنا اور اپنے آپ کو ان کاموں سے بچانا ہے جن میں سے کچھ تو یہ ہیں جو اس آیات میں اللہ نے ذکر کی ہے ایک تو یہ آئندہ کے لیے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہیں دو گی دوسری یہ کہ چوری جیسے گناہ سے خود کو بچاؤ گی تیسری یہ کہ بدکاری والے عمل سے خود کو دور رکھو گی اور چوتھی یہ کہ اپنے اولاد کو قتل نہ کرو گی اس لیے کہ غیر مسلموں کے ہاں انسانوں کے قتل کوئی گناہ تصور نہیں کیا جاتا اس لیے کہ گناہ وہ سمجھتا ہے کہ جو اس کے لیے اللہ کے ہاں جواب دہ ہو اور ظاہر بات ہے کہ کافر آخرت کا منکر ہے وہ اللہ کے سامنے جواب دہ کی منکر ہے لہٰذا اپنے بچوں کو قتل کر ڈالنا مال کے خوف کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے وہ لوگ اس کو کوئی برا نہیں سمجھتے اور ایک یہ کہ وہ تہمت نہیں لگائیں گے کہ بیٹھے بیٹھے لوگوں پر تہمت گڑ لیے اور ایک یہ کہ اللہ کے رسول کی کسی بھی حکم کی وہ نافرمانی نہیں کریں گی جب جس صورت میں ہو ان کو دیا جائے صحیح بخاری اور مسلم اور دوسری صحیح احادیث کی کتابوں میں اس کی مزید وضاحتیں آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ بھی واٹا لیتے تھے کہ آئندہ کے لیے جاہلوں کی طرح نوحا نہیں کرو گی کہ اپنی میتوں پر نوحا کرنا شروع کر دو یہ رسم جہریت ہے اسی طریقے سے اپنے بالوں کو نہیں لوچ, نوچو گی سینہ کو بھی نہیں کرو گی یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں سے بیعت لیتے تھے لیکن بیعت میں جالی پیروں کی طرح ہاتھ کسی غیر محرم عورت کے ہاتھ میں دینا ممنوع ہے اس لیے اللہ کے رسول نے کبھی کسی عورت کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا اور بیعت کے معنی ہے گواہ بنا لینے کی کہ ہم آپ کے سامنے آپ کو ایک صالح مر سمجھتے ہوئے یا صالح شخصیت سمجھتے ہوئے آپ کو اس بات پہ گواہ بناتے ہیں کہ ہم ہم آئندہ یہ یہ برائیاں نہیں کریں گے اور وہ شخص جو نیک عمل ہو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر اس سے بیعت کرنا مقصود ہو وہ اپنے ان بیعت کی جانے والوں سے کہتے ہیں کہ بھائی میں اس بات پہ گواہ ہوں کہ تم نے میرے سامنے ان, ان برائیوں سے بچنے کی تاکیب تاکید بچنے کی اقرار کر لیے ہے اور جتنے فرائض ہیں ان کی ادائیگی کا اقرار کر لیا ہے قیامت کے دن اللہ کے حضور میں اس بات کی شہادت دوں گا تم فرمامرداری اختیار کرو یا نا فرمانی اختیار کرو وہ تمہاری مرضی ہے لیکن جس چیز کا میرے سامنے اقرار کر لیا اس کے لیے میں گواہ ہوں اللہ کے حضور قیامت کے دن بیعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ دنیا میں جہلی قسم کے پیر کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے بیعت کر لو تو تمہیں بہت سارا مال ملے گا مال کا بیعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ظاہری خوشحالیوں کا بیعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے بیعت کیا جاتا ہے کچھ کام کچھ کاموں کے کرنے اور کچھ کاموں سے بچنے پر جیسے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین سے بیعت کی یا وہ لوگ جو ایمان والے ہومن ہو نہ دوستیاں قائم کرو اس قوم کے ساتھ غضب اللہ علیہ جن پر اللہ وسا ہوا یہ سو من الآخرت یقیناً وہ لوگ نومید ہو چکے ہیں آخرت سے کرنا یا فارو جیسے کہ نومید ہے کافر من اسحادل قبول خبر والوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس بات کا ارادہ فرمایا کہ ایک مسلمان کو مسلمان ہوتے ہوئے ایسے قوموں کے ساتھ اپنے تعلقات استوار نہیں کرنی چاہیے کہ جو قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے غزب کے شکار ہو یعنی یہود و مسورہ یا دوسرے وہ قومیں کہ جو مسلمانوں کے تکلیف اور آزر کے درپے ہو ہوں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو, جو آخرت کی منکر ہے اور یہ بالکل آخرت سے ایسے ہی نا ہے کہ جس طرح کافر قبر والے سے امید توڑ چکا ہوتا ہے کافر کا قبر والے سے امید توڑنا یہ ہے کہ جس طرح کفار کا یہ عقیدہ ہے کہ جو مر گیا سو وہ ختم ہو گیا اس میں دوبارہ نہیں آنا تو اسی طرح سے وہ لوگ بھی اپنے آخرت کی منکر ہیں جن سے اللہ تبارک کو وطالہ تعلقات استوار کرنے سے منع کرتا ہے یا یہ ہے کہ جس طرح گفار یقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ قبر والا اب دنیا کے کسی نیک اور بد فیل سے جو کہ اس کے رشتہ دار کر لے اس کے پیچھے اسے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا بلکہ یہ تو ختم ہو گیا چلا گیا جبکہ اسلام نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر وہ مرنے والا مسلمان ہو اور اس کے پیچھے اس کے رشتے دار مسلمان اچھے کام کریں تو اس سے اس کو فائدہ پہنچتا ہے اور یہ کہ وہ ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہوا بلکہ وہ قیامت کے دن دوبارہ اٹھایا جائے گا اس لیے مسلمان اہل قبل قبور سے اس تناظر میں نامید نہیں ہیں یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ختم ہو گئے کبھی دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے یہاں پہ سورہ ممتا اپنے اختتام کو پہنچا وہ اخردا وانا الحمد رب زمین